Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. نمبرپریاں مطلب آپ سے that right, right. مبارک شریف کے دچ تک آواز اللہ شاہ صاحب او اور سن مبارک سن کیے کام سکا آرڈا آرڈا بندہ مفتی آلمیاشری سید محمد ابراہیم کا شاہ سے مبارک ادیم استعمال کریں نسبت لوگ آخری علم آٹھ پیدا کرتا جب انہوں نے رشوت آدھی یا اپنے فلاں خلافت ایف آئی ہے مرف لوگ اور دلیب کی ہلاکت نہیں ہیں کہ بندہ بات مال ہونا ہے کہ بات سبحان پکشیا ملی مکم ملی جب کسی فیصل دے ان بات بھی کرکیت تو آگاہ ہو کے پیس دا شاید کدر ہوتا ہے لینا مطلب اس وقت پرکھن کی کی ضرورت پڑتی جس وقت غیر کا ظاہر اچھا لگے لگے پاتر معلوم ایسے بندے بھی نسبت جیس وقت کسی کو ہاسپ دین کی ضرورت ہوتی ہے جب رواج تفتیش تاکی کی خلیفہ خلیفے واسطے کافی ہوں مکمل جمی جہاد سنت کی حیثیت رکھنی ہوئی تاکی کی جگ رہا سر جیسے جس مبارک دروازے تل لے اگری عظیم اللہ خلیفے کے واسطے این ہی کافی ہو گیا کہ وہ بوٹلے شریف پی اس طرح سلسلہ چلتا ہے وہ لوگ ظاہری حال نہیں سن دیکھتے روحانی فیل دین سن ظاہری فیل نہیں سن دنیا کا پیل وہاں سکتا بہتری فیل ہوتا سر جب باجریوں کہ روح سن ویچتے سن کس درجے پہنچی لوگ جن کو فیص لے ایسے کام لوگ بن جانے اگے پھر ملو مجھے دمن آ جانے میلا یہ جی مند ساتھ سات چہرے ویٹ جا منظر بندہ ہوں بالکل اسی طرح پراج کل ظاہر دنیا دیکھا جا جاتا ہے فین بھی دنیا کا ہی رنگ ہے پہلا فین ہوتا اس سگو بزرگا نے دل پر ماتے ماں اتفاق ہے تو کیا ہے اخلاص اور اس لیے افراد بندہ رداس کے خالص ہو جائے اخلاق خالا ہو جائے جس اخلاص اور اخلاق کامل ہو جاتا ہے اس لیے بندے کی لو بات ہو جاتی بندہ قابل ہو جائے یہ روح دو جناب شاہ صاحبہ اتنے بڑے کام شخصیت میں رہا ہے اسی واقعی بہت زندہ زندہ سارے آسان ہر آستان سونے اکھا دور دل کا سنور ہے یہ نہ ربانی کا منابی فرق نہیں کرنا فرق نہیں کرتے کر رہے استانا اپنے شہر کا احترام شہر کا مقام زیادہ رکھتا تھوڑوں کا اگ بڑھتا ہے کہ ضروری ہوتا ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ من کرو نہ پھر آم تمام اوڑیا ہے مانتے ہیں حق مانتے ہیں مسئلہ کس درجے کا مان وہ تا جان سے لے کے اتنا ضروریا کہ ہر ایک نو دن بھی اپنے کیل کو بنیادی سمجھ آئی سو خیر میں اپنے موجود اشتمایوں بارے میں مناسب اس کا جناب کر کے تقسیم ولاد ہے ولایت ہاتھ شروع مولانا نظر صاحب نام کا ماتا وائک جی بنیاد زہد ایسا عجیب خلق پر دل اور تھرم اس سے تمام افرادیں آلیاں پیدا ہو ایسا عجیب فلق دل ایسی عجیب سفت جس لاکھ تمام سویا سفت تیادت کے اپناپ پیدا اللہ زہد ایک ایسی بنیادی جس مافت کے حق لگ زہد زہی ایسی عظیم ہے جس نال رکھنا سوفیات کا چوڑ زیادہ پیسے نورانی کیفیت قلبی جس کے فقیر اللہ کا تعنات تو پہ پرو میں چلف بولے بات زہر بنیاد ملایت بنیاد کی بنیاد کی پہچان ہی اللہ کی پہچان چمک چمک پہلی سبحان اللہ <تصفيق> <تصفح> کہ اتنے اتنے عظیم ذات کی پہچان تو حال مخلوق کی قدر عظمت جی فکرت دل کی فکرت کمزوری جو بھاشن ساتھتا ہے سمریا بنیا ہو جاتا وہ آ جی وہ محبت کے لیے آ جائے کیچنا شروع ہوعیٰ نے کیناات پہ فن پایا حسین و جمیل بنا ہے دل ب دن نئے نئے حوصل و جمال کرشمے کائنات نخرے مت سمجھی تیرے سامنے نمال آئی یہ ہمیشہ ہی کر کے ہوگی شکار یہ پتا نہیں پڑھ کے مٹ جانا نہیں مٹنا تو اس لات سے نہیں مٹنا تو یہ لات رکھنے کرتی ہال موتا جب تھا پرت کا نظام ہم نے اس لیے بنایا چاہتے ہیں سن و حملہ عمل کی کاڑے یہاں پر تمام تشریف لکھتے ہیں ہم آسان و حملہ سے بران کیا ہے یہ دیکھنا چاہتا رہا ہوں دل میں جیڑا بھی عظمت لو بار بار میں بولوں گا کشش ہو جائے ہے بندے چپ زمین کو آسمان پر سوٹ دی. سمجھے لگے. کوئی سے سنج لگی آسمان ال آسمان دی چلو بندے کی حاجت ہوتی ہے اتنا دین شاید بھی چاند پرسنٹ بچا دے تعلق کوئی شاید دی چھتی. دی تیر افتار نہیں چیتی ایڈیز رفتار نہیں لے آپ جی بنوائی میری گل گر آپ میرے دوار صرف انسان کی عدم کے سیٹ بندے بندے منہ باہم بندہ نہ آئے یا سزا کی بارکا ہے بندہ مقبول ہو جائے یہ سنیا یہ بھی مکان ہے ہے یہ بلندی پہنچ گئے دباؤ جہ پیدا کر رہے ہیں اس کی برکت پہنچ گئے ایمان میرے کو وقت کوئی نہیں اس موجود مفرسر کلام ہوا جی توجہ ہے روک دے سکتے پتا نہیں ہے کہ باہر کن لیا تو بڑا uh! بھی بھی تو تو ہی لیکن لگا کہ میں کسی بھی مسئلہ چوباس کے مطابق اس کو پہلے نہیں ہے لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں جائے میں آیا نہیں بولنا میں جیسے جملے میں بول رہا ارباب ہی کوئی پکی گل لیں شریعت اسلام کا مسئلہ شریعت کا مسئلہ تیر کا مسئلہ یہ اور بات ہے فکا کا مسئلہ جمہور کا مسئلہ یہ اور بات ہے رکھنا شریعت اسے بنتا ہے جس میں امام کے امام فرتے اتفاق دین سب جمع ہوتے ہو دی جی اختلاف ہوئے وہ پھر آپ اپنی جگہ بن ہے شادی رو میں انہیں اشارہ کر دیا وہ کری یہ مذہب کا تصویر کا مسئلہ دین کا نہیں مذہب کا ہے توجہ نہیں کروا اس ہیں پر اس میں اختلاف ہے اگر کوئی نو حلال سمجھے کہہ سکتے ہاں لیکن اگر وہ तकलीद तकलीद अपने इमाम इमाम की की ऐसा करता है है और समझ था था भी है। लेकिन ये कहेंगे हमारे पास जो दलाल है ستو ایک ایسی عجیب ہے کہ اس ذریعے فکیر ہے کی شاید زمین ہوں میں کیا فلاشا دینا ذہد دنیا دونوں زہد دانا اپنا اصل بے رکھپتی کیا نید دل. دوسرے لفظ ہے نا کیسے دل کے اندر قدر نہ ہونا کسی چیز کی نہ ہونا شہری کی دل جیسی ادھی ماہر بنا انسان دیا شایا جائے ساری دنیا کو ہاتھ خالی ہوئی شہر نہ رکھنا ہوتی ہے ہر شہر کے اندر حضرت سلمان پرمپرا موجود ہے لیکن دل یہ دل چ کوئی قدر نہیں ہاتھ میں ہے دل میں نہیں تو سمجھو ظاہر شاید صرف دل دنیا تو خالی رکھنا پہنتا ہاتھ مدر فرمان جنیا کی مذمت کرونا جس نے دنیا سے لڑ پاؤ تو کہرے میرے پا جا رب دہتا نام فرمان ہے وہ تو دنیا سجن ہے ہی نہیں یہ تو ساتھ ہے مگر ہاتھوں کے لیکن کل ہے کہ ہر چیز کا ایک ہے एक मकाम है एक बंत है हाथ है उसे तक दिल दुनिया के लिए नहीं रूह अल्लाह वास्ते बनी दिल अल्लाह साल गई लिया दिल दुनिया वाला जा दुनिया आपके गली आवे गली आवे استانے سے رلے واپس چلی جا نہ خوشی ہوئے نہ جاتیا کام ہوئے پہنچ جاتا ہے پورا مزید بھی آئے تھے کریما سورت ہے یوسفی وجہ جو ہے ارشاد فرمایا ہوا سولہ پروار فرمود ہے حضرت سل یوسف لائیو سلام یوسف علیہ السلام جدلے بارے چند ٹکیا نے چند تمہیں بدلے و سمجھے رہے بارے بارے اللہ بہدا شریف لائن کا ہر شاید ہر کوئی ہے لیکن وہ بننا ہے ہر کوئی لیکن ضروری نہیں ہر قدر برابر پیدا ہوا سونا بھی پیاس جی چڑے گا اصل نتی کش سوچنے پیدا ہو جس وی لگ بھگ برائے مطابق نیلا ری سبھی لگے ملا والے ہو سکتی جی بردار کی قدر آ جائے شہر پانی ونگا جب موومنٹ میں تھے پہلے گل کی خلاصہ کائنات زخدہ آلم ساری کائنات کا حضرت قدرت نشان اشرفرواد یعنی اپنی من اور بدلے یعنی کی بدل جینس جینس کے افراد میں کئی بندیاں تو افغل کروڑا درجے افسل بیس میں کرتے کتے تھر چکے سجدہ ہو گل سمجھ ایک جی جفل ہے ہار ہار ہارک نہیں جنس جب وہ جینس کی گروپ کرے گا ماہیت کی گروپ کرے گا پھر باقی اللہ تعالیٰ نے بھی ماہیت اس وایا جو اس کے طرح اشرف المخلوقات انسان ہے جنس اور نا, کافر جن سے جی وجہ یہ اپراد کے اشرف القصان خلاصہ جوہر لمبا جوہران خلاصہ اشرف مفرو کا سچی بولیا جائے دل آلہ جی انسان ہوں جی پرواتم انسان دے چار پڑنا ہے ہر سال دو اور اللہ کا وقف گر اللہ کسی مرد کابل کی پیتی ندر پہ دسے پہ نہ ہزار میل دور بیٹھے کبھی ملاقات نہ ہو اور جو ہے. نے جب دی تو بھی, دنیا لگو نو نہ حسرپت سردار مبارک فرما سر وہ روٹی کھانا کیسے مومنٹ بلایا جائے یہ قدر والی شہر سعدیا اللہ اکبر کی مطلب مومن نو روٹی واسطے کھا لینا سدھ مومن نو سدنا اس واسطے کہ قدم مٹھے دا فرض رحمت دا ہو جا سبحان اللہ فرمایا اے شان جڑیاں جد ائےเหล่า دنیا کی جیڑے ائے واسطے مومن نو تکریم دیو ہاں جانور سی کے سچے جانا پترا یہ بات بتاتی ہے کہ نبوت کے گھرانے کی بات بات عظیم ہے وہ بھی عظیم ہے یہ دس دیئے یہ نبوت کے گھر کی گان لے اتنا عظیم کر کے کیا سکتا اس وقت سیدنا معاویہ پاکنا مسئلہ بنے جدیا نے آپ میں <laughs> مبارک مبارک اس دنیا کو دل چارے امر فساد لیکن ملا سلطان باہو سرکار آپ اپنے مبارک لفظوں بارے گل سمجھا لے سونا فرما ہاتے سونا مرد گیا بیٹی کرنا ہاںج کرتا ہے ایک نتیجہ کرتا ہے جدو بندے لگ دیا تو دنیا کی کوئی طاقت فی الحال ایک کے نہ خوف ہوگئے نہ لال صرف نہ <تصفيق> لا لا خوف بنتا ہے نہ لال سے بلال ورگا محمد باد کا غلام بڑے سونے سے ملے گی آ گیا تو ہے कि तेरी निगाह मेरा मन हो तेरी सा निगाह ते नहीं साफ हो जा रहा सुनिया तू एक निगाह पा किए नी तेरे को पचा तो वजो नी फरमाई اللہ کے نبی ولی کسی کو جو نہیں کہتے ہمارے غلام بنو اللہ فرماتا ہے کسی نبی کو یہ حق نہیں پہنچتا اللہ اس کو کتاب اور بانجتے پھر وہ لوگوں سے کہے تم میرے غلام بنو اللہ بنو ہاں نبی دے نہیں کہتے بلی کہتے میرے غلام بنو خدا جی غلامی بند نہیں جا رہے گی میری بندگی کا نکچھ آ جائے جی گلام نہیں بنے گا میرے بندے نہیں بن سک لے کے نالے پڑ کے بیاں لنگ گیا کچھ بباد میرے سامنے لیکن میں جناب نہیں دیا میں اس مذہب میں دائرہ حدیف کے دل چسرت رو تشنگی اور پیاس رو سوال رجا کے حقیقت سمجھ آ گئی سہد کئی گئی ٹھیک ہے دل میں بے رجبتی دل میں بے قدری دل کا آگا میں होना बराबर आ गई तू ठीक नहीं आ गई आई खुशी में आई फिर ये आ गए इस वे आ गए भेजी ओने भेजिए ओने आखिया मेरे बंद खर्च कर میں ہون میں قبول کرنا یہ پیدا ہو گئی کہ خود سمجھدار ہے یہ دنیا میں نہیں یہ ہونی ہے जो आएगा दूसरे बजुर्ग फरमाते घरे का पानी सागना रोट जुजारा कर सकता दुनिया की कोई ताकत को गुलाम नहीं बना دنیا کی ہوئی ملاقات ہو گلامیا دنیا میں رہ کے ہر کسی گلابی تو آزاد ہو کے بندہ خدا بنن کا ایکو ہی اصول ہے جی وجہ لال گلاب بن جائے جب نکلے علامت کی نشانی کی ہے بندے دنیا, دنیا ہے لیکن پچھانا جانا ہے حضران پال منی ویکمان بنا صحابی نو یہ بالدار جد دل چی ہوگا بھی سودا نہیں کرے گا سولہ دنیا میں چل کے دیکھ کے دنیا میں کوئی شہر جیش بدلے گا جدر دنیا بھٹا اگر اللہ تو شریف پاؤ پر مو جنگل نہیں ہونا میرا حریر تمہارو خدیرہ اکنے سے یہاں مولاد کی دیلہ ہونا ہے یہ لئے سے دیلہ ہونا ہے وہ فیاسا بٹے ہاتھیں کھار کے سونا پر انتے گئے آجو سونے میں مہارے چینے میں آنے آنے آنے لاوا رکھے شکار کے یہ کے ذبح ہو جاتے ہیں سب بھی کر کے آنا کمتا اپنے نفس پکارے ربھی جانی یہ جان لو رام نے لکھا ہے سنیا کوئی وہ عبادت کرتا ہے یہ میں مانو ساڑن چلی گا عبادت کرنی ہے کہ رابطے کی را مطلب مانت نہ جنت ہوا فرمانہ کئی بندے کنارے سے کھجو کے عبادت کرتے ہیں جی لب گئی چنیا تو سجدے دے نہ لبا را کنارے توجہ نہیں بھولوا میاں اللہ لوگ ایسے ہے جو کنارے پر لفی مدد کرتے ہیں نہیں لپی میں کوئی بات نہیں بدل شادی بڑی شکتی ہے بس کہے گا جتنے زیادہ پسند کرنا ہے शाह को फरमाना है मन लूंबी پیار جنت کی بجائے مسجد ہی پسند کرا گا رب سونا پھر دیکھ کے دربار بناؤ بے ہے یہ سمجھے کہ اللہ کے ولیوں کے دربار کے ساتھ مسجد بنانا شرک کیا اگر یہ شرک ہوتا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ना, ना। مسجد کے ساتھ نہ ہوتا ساتھ بجائے اندر نہ ہوتا پہلے ساتھ تھا پھر اندر آ گیا جو ہے یہ کیوں ہے دیکھے جس میں اصحاب کہا کھی خبر کھلی پھر اپنی جماعت شان کھلی ہاں ہاں قدرت نے کی کرایا اسی واسطے بنا اللہ تعالی جدو اپنے فتیرا کا دل لالی جڑی ہوں پوری کرتا ہے کہ نہ مسجد ہو جائے مسجد جہی ہے پیدا کری بنا جو نہیں فرمائے شریف والے دربار مسجد سی نہ شیر توحید تو بادشاہ بنیا مشرق نہیں بنیا تو سیلے آخر شرکا لا جا شرگ چنگا رکھ لگا پھر کسی دل پھر hom <laughs> yatımızın اسوں نوں راہی چھڈ گئی او نوں راہی نہیں چھڈیا کہ ٹھٹو انہاں دی گلاں پُریازی گڑیاں نے او سولڈیاں نہیں فرمائی سبحان اللہ حضور نے فرمایا پھر جا کوئی تیسرا دور میں اس رات کے پارک اس مسلے نو سمجھا فیل کرنے ابتدا سبق ہلوتا ہو جان پتا ہو جا مدر سبق سکھانا تھا محبوب جس بہت حملہ ہوا حالات بدل گیا پریشانی آئی بہت پریشانی آئی بہت پریشانی آئی دور کرنے قربان جانا سلکے جانا سونے کے لگ تو اپنے شان اٹھا سونا جوش مگر دشمن حملہ وردمن حملہ ورنہ پہ چلتا چڑی جا اللہ چالا نے وہ جاتا سی سمجھا لو کہ پتا دیں ساری سو گئے امن سکون ایسا آیا جنگ بچ نہیں ہوئے تا کہ سب اپنی لکھوانے اپنی آپ دیکھا آستانہ شریف دے لا سلال لے آپ اے میرا میں سرکار اس پارنا انہیں ترقی میرا مرنا وہ اکثر لے کے ایسے ہاتھ فرما دے مجھے ہاتھ ماریا saade naam kyon mundara daul <laughs> nahi sab se kai khayam hai subhanallah <laughs> wahai allah subhanallah bolo hai subhanallah allah andar zor hai zor hai andar subhanallah yaar ki ashar masti ko sasti ki subhanallah subhanallah جو ہے other... تو وہ جو ہے میں کہے شیر پڑا کلندر نہیں بڑی گل کریں ساری کمزوری کا کیا میںرا پتاج بنیا بال کرتا چکن والے جی چکن آپ شکر پارے کوئی نہ پال جا کے میں مکار دا کام ہوں فستے رہے گھر بندے کسے ڈالنا پہ جب باپ بالا ٹکر رکھتا آج ہر گروپ مانو گے ہر گروپ مانو گے کتنے چڑھائے کچھ نہ ڈر ہے نا کبھی کچھ کو ڈر ہے غیر اسلامی طریقے سے اسلام لانے کی سوچنا جی اسلام کو ختم کرنے کی سوچنا لکھ رہے لکھ رہے آپ باتیں نہیں ہیں بات آ کے تو یاد کر کے ادھر سے جڑے بات کرتے ہیں لکھا جائے تو دنیا میں ایسی کتابیں پڑھ جائے پڑھنے والے ایسا ہی میں پہلے بھی محروم مزید باتوں ہاتھ بن کے یار گل سے کر سک جی کر نام خوشی کا ہے کر Jenna! اسلام کو ختم کرنے کی سوچا آ رہے سکھ نہیں فرما اس مان کی گل کر درما رستا پانی نبیدار جدوحول خیال رب دنیا نگری خیال گیا نیدر آ گئی نیندر ہاں پریشانی دور ہو گئی کہ جگ کے دوران میں سکون سے نیند آ گئی اور سکینا کا سکینہ ان کے دل پر اڑتا نہیں پڑوائی سکون اور سکینا گر لگایا آپ تک پہنچانے کے لیے میرا مقصد کسی کو روکنا ہے کہ اگر شرح کا حکم میرے سامنے آتا ہے پلیز آپ تک پہنچا سکتے ہیں سبحان اللہ میںال کروں کو خلاصہ ہوں ایک ہوتا ہے دین پہلے بھی سارا دین مذہب دنیا ایسے جب قوم کے نمائندے بنائے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم جانتا بتاؤ ہمیں خلا دنیا کی ضرورت ہے ہاں بھائی دنیا چاہیے یہ چیز چاہیے سڑک چاہیے کٹر چاہیے دان چاہیے چاہیے اسپتال چاہیے بتائی چاہیے چاہیے یہ مشکلے نہیں ہوتے کسی چاہیے بڑا فرق ہے مطلب چڑھنا پہلے جس گاؤں کی گلک تھا مذہب آ جائے نا تو ہمیشہ رول بھی رینی آ سڑک سمجھے اس قوم کی نظر میں دی تین اور مذہب جیسی چیز جی. جس پر حسین جیسے سب نہ جاتے ہیں اگر وہ بھی سڑک کے دنیا بھی تھان پہ آ جائے سڑک بھی تھان پہ آ جائے اس کے لیے بھی پھر اسی طرح پوچھا جائے اور ووٹنگ ہو چاہیے یا نہیں تو پھر جس قوم کی نظر میں دین اور مذہب جیسی ادھی کال سڑک کے برابر بنا ووٹنگ اس کے لیے ہونا شروع ہو جائے تو وہ گاؤں سڑکوں پر ہی زریل خوار ہوتی رہتی ہے اس کو تین اور مذہب کی عظمت تو پجاؤ تین و مذہب کا ملنا تو ج بنتے ہیں لوگ دنیا کے ہر ہر شہر دین اور مذہب کو یہ بھی آشر کا پیر اور مذہب نے لوگ دین اور مذہب نے جو ہے نہیں سڑک پر لگ جیسا مدم سے ووٹ کراؤ میں <exhibitions> شیر ربانی پیر ہونا چاہیے چلو ایک فون مثال دینا یہ میرا باپ ہونا چاہیے من رسول رسنا چاہدی ہونا چاہیتا کہ نہیں چاہیے کہ نہیں ایک بندہ بدار نہ سیک بٹھا رہے چشتی چ جی سبزی منڈی چاہ کے سامنے سما مل جائے شام کو پتا لگ جائے کی एक दूजे को कह रही लेकिन इनके कैंटे खोल इतनी कैनडा खोल असंबली हो बे लेकिन चलो اتنا تو بات کرنا چاہتے ہیں یہ سب کے وجود ہیں اس کی بالکل اس کے اختیارات کیا ہونا چاہیے کیا دہی کو زیر باہر بولو ہوں نماز چھ ہے پانچ مسلمان کیا کہیں گے برادر کے لیے تو آ جائیں گے میں تو کہیں گے لڈو کافر ہے ڈاکٹر کچھ چھ مانتا ہے یا پانچ میں شک سمجھ شک رکھتا ہے اور مسلمان ہوئی ہے جو پانچ کا یقین رکھے <تصفح> یقین ضروری جن کے اندر بحث نہیں ہوتی یہ نہ محلے تخر ہے نہ محلے کلام ہے نہ محلے کلام ہے نہ محلے نظر ہے نہ محلے مشاغت ہے دین قطری یقینی اجتماعی اجتماعی سب کا ہوتا ہے اس کو حاصل ختم کیا مطلب اگر وہ ووٹنگ کرے نبی آخری ہے تو آخری ہو اگر نہ کرے جاؤ جی اترو ہاتھی ماری تو کلگر اقبال بولے اقبال فرماتا ہے کس کے مسلمان کو ہے کس کی مسلمان ہر خدا بھائی میں آزاد ہوں انسار میں آ جاؤ ہر آپ یہ تو بڑے بڑے اشتہار حاصل کہتا بڑے حاصل جی چیٹے یہ بھی آدھار ہے کرنا جی سچ پوچھتے دینا دے اپنا ہیں </citaire> <Hag dass hier> ادھر دین وہ ہوتا ہے جس پر خدا بولتا ہے متبادل لیکن بار سال پشکے دن جناب کے سامنے رکھنا پشت مسیلت ہو جائے میں رکھتا ہے سور کیا ہوتا ہے مذہب اماموں کا ہوتا ہے دین پر اللہ رسول بولتے ہیں مذہب پر علماء بولتے ہیں اور دنیا پر دنیا دنیادار اہل حقل اور بصیرت بولتے ہیں یہ کنجے نے ہر بندیوں دنیادار دنیا دار دنیا بچ بولے دل بولے مدھمت بولا دین دین رسول, بول فرماوے نمازا رسول آنکھے مولا پیلا بسونے پنتا فرما جا پانچ چل گئی تو چار نے بول سکتا نہیں بول سکتا عثمان میں نہیں بول سکتا صرف اندر شریف جدو نام سب آ جائے بس نے ہلاک کر دی جب اردنا دربتی دیا دے گا لیکن یہ ہاتھی ہے ان لوگی ہے اسے شوری پر اور کہتے ہیں قیم اللہ <سؤال> ساتھ بچے لے گا نمی پتہ قسم از دارتی جیسے پتہ قدرت بھی جانے مہرینی کے تردے کتے شوری ربانی کے تردے کتے اوٹی سمجھے لے کہنا چلنا پسند آسمان کو چلنا پودے بھی چل کی سمجھ رہا اگر بلال لگنے لگے دنیا اخیلے دنیا اوکی ہاتھے سونے بنا کر بجوانی سونا بانی جائے نظر جنا چنا چیم لو سونا کھانے توجہ بھائی مذہب اگر اس کے لیے تو ختم ہو جائے گی یہ کٹر کے ساتھ کی چیز نہیں یہ سب کے ساتھ کی شاع نہیں بالکل بالکل سوچو بالکل اختیار انسان اگر من نہار نہ من نہ لیکن اتنا ضروریا ہے اختار سر جب چیزوں スルモ شر میری فرمان سے وہ مطلب شراب مینے آپ نے فرمایا میں راستہ مندوں کو نہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں مذہب پر ووٹ نہیں ہوتی دین پر ووٹ نہیں ہوتے وہاں پر جا کر دنیا کی بات کرنی ہو تو اور بات ہے تم نے تو دین اور مذہب کو بھی ووٹنگ کا محل بنایا تھا کیا بات آتے بہت کر ساری ایک سن سنا پرنا سن لو گے شریفتاب اور جہان باب آداب السفر حدیش اسلاد نبی میرے ہاتھ نمک شرانسکار ستمی دل سبن بچار سو پاشا مکتبہ حبیبیہ کاشی رو کوٹا دی ابسی شبدی اصل عربی حدیث سنانا عن سهل بن مبارک عن عبی رضي الله تعالى عنہ سبحان الله قال فزونا مع النبي وسلم فبين الناس لنا فتو الطريق جگ جانگ کر کچھ لوگوں نے لوگ تنگی پیدا کر دی جیسی حجت خیمے لاؤ کی اتنے بھی لاش ہے تنگی کر لگی مکا تری الگ ہزور منادی نے جا منادی کی بابا فباد اللہ بابا نبی اللہ منا دی علماء دی فناش لوگاں مراد دے رام کی تا ان منجیہ قمنجلن جڑا لوکاں دے واسطے لوکاں دے واسطے رہن شریط خان کرے گا او قضا طریقا یارا ڈکے گا فلاح یعله او دا کوئی جہاد اے آکھے نہ نوڑ دے اور گیا خلا کھڑا ہے مگر نہکیا ہلور کچھ ہلور ڈکیا جینا ڈکیا ہلور نے پھر میں جہاز انہوں کا کوئی جہاد لگا کیوں اس واسطے نقصان پہنچا رہے مالا حدیث رکھنا شراب ح جانے مسالباتے اصل مشین کے دن چل رہے نقل کافی رسوی لاسب اگر شکوا ہے اگر شکایت ہے تو جیسے ہے لگتا سا جالتا سا اگلے چاہیے رات پن کر کے جگہ عبارت پڑھا دوسرا جائے نثرت جی رہتی ہے تو اسی سے راستہ میں نماز پڑھنی بھی بخلو ہو گئی نماز میں پڑھوں <تسجن> میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میں ان مزلو میں سی گرو جن کے ساتھ رات بھی شرم ہوا ہے اور آج آپ کے پاس آتے ہوئے گرو जलील च खुआर होनेशान होने काम अ कह सकने हथ जोड़ के बा राज خیر الجہدان چا خیر الجہاد بہترین جہاد جاگر سلطان کو حق کہنا ہے حسینٹا فرق نہیں پہ راہ نہیں چکیا کسی نے کچھ نہیں آتا صرف گل ہی کرنا یہ ملت کو پیاس اخما میں مغرب اپنی ملت کو پیاس اخبا میں مغرب شیرا خاص ہے تک میں حضرت نے بہت کی دعوت میم میری دے شسید مطلب نکلنے کی مطالعت کر دنیا بھی سمجھتے سنگے ایک اوہچا پیدا کریے انہیں فکیر مارا سارا پیڑ سونا ربو لالمی جملہ بن پر جا کے میں نہیں حضور بندور دیا سڑک آل ایش اور آل اے فارمنگ بہت جگہ